گرچ چونش اش فش تو قادری تو اے کش وا سانی واخری اگرچہ جب اس کو چوس لے گی خوش کر دے گی تو قادر ہے کہ ان سے مکمل تو لے لے مکمل خرید کر لے وام مکمل, وامنا مکمل م. م. بول دے نہیں وامنا م. اس کا تعلق یہ تعمیم گرچے کی پتہ کس پر ہے پچھلے کے ساتھ پیش ازاں کی باد ہا نش فش یا اللہ کریما بھا... کہنا ہے نے یا اللہ کریم او جڑا علم دا قطرہ ہے قطرا تن تن دی مٹی اپنے اندر دسا لو نہیں سمجھ لگی تے ہبا یعنی خواہشات نفسانی او چوسن قطرہ علم نو نسو تو پہلے پہلا تو کرم کر اس قطرے نو دریا بنا دے اگرچہ تھی کر سکنا ہے کہ قطرہ ادرو زمین دھس جائے ادرو ہوا خشک کر رہے تو تروی قطرا واپس کر لو ادرو ہی واپس کر لو سمجھ نہیں آئی لیکن میری عرض ہے کہ اگرچہ یہ کر سکتا ہے مگر اس سے پہلے پہلے کر دے ہاں جی کہ یہ نقصان سان کیوں پہلے نقصان آئے کہ قطرہ ہمارا خشک ہو جائے ختم ہو جائے علم کا قطرہ نفسانی خواہشات اور تن پرستی کی وجہ سے جیسا کہ سائنس میں ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ نقصان ہم اٹھائیں تو اس سے پہلے ہم پر کرم کر اس قطرے کو دریا بنا دے کی مطلب ہمیں تن پرستی اور خواہش پرستی دونوں سے محفوظ رکھ لیں یہی تیرے روحانی علم کے ضے ہونے کے سبب ہوتے ہیں لہذا یہ پیدا ہی نہ ہونے پائے تاکہ نقصان اٹھا کر پھر فائدہ نہ حاصل کریں بلکہ نقصان آئے ہی نہیں نقصان سے محفوظ ہو جائیں <تصفح> یعنی روحانیت ضائع ہو ضائع ہو کے مادیت پھر روحانیت آوے نہ تو ساری روحانیت نحفوظ رکھ اور مادیت کا اثر اس پر پڑے ہی نہیں سمجھ نہیں آ سمجھ نہیں آ کیا کیا, کیا, کیا, کیا, کیا, کیا, کیا مادہ پرستی کیا ہوئی یہی تن دن پرستی دنیا پرستی یہ مادہ پرستی ہوتی ہے بولے مرے مادہ کس کو کہتے ہیں مادہ یہی ایسی ایسا اصل کہ جس پر مختلف صورتیں وارد ہوتی ہیں اس کو مادہ کہتے ہیں تو یہ کائنات مادی ہے اسی پر سورتیں وارد ہوتی ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ کائنات دنیا جو ہے دنیا اس کو جو ظاہر محسوس نظر آتی ہے نا محسوس ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مادی دنیا بولو بولو بولو اور اوپر کا جہان جہاں ملکا ہوتے ہیں روح ہوتی ہے وغیرہ اس کو کہتے ہیں روحانی جہان کیا کہتے ہیں تو ایک ہو گیا روحانی جہان ایک ہو گیا مادی جہان تو مادہ پرستی جب کہتے ہیں نا اس کا مطلب دنیا پرستی ہوتی ہے بولو بولو بولو کیا یعنی کیا مطلب کہ یہی مادی اجسام جو ہوتے ہیں نا ان کی طلب رکھنا اور انہی کے پیچھے اپنا وقت زندگی ضائع کر دینا وقت گزار دینا یہ مادہ پرستی ہے سمجھ بات کی رہی تو اے اللہ کریم تو اگر چے قادر ہے اگر چے قادر ہے کہ تو او چوس لین ساڈے کترے علم نو کیا مطلب ہماری روحانیت کو ختم کر لیں پھر تو ہمیں جے جی میں حضرت صاحب ائے نے اب تو اڈے سامنے ماد پرستی نے آن کے تے روحانیت ختم کر دیتی سی حضرت صاحب نے آن کے پھر جے دو شمع جلائی روحانیت عالی سمجھ لگی تے پھر او ساڈی جڑی مادہ پرستی دی وجہ نال ختم ہو گئی سی وہ پھر زندہ ہونا ہوگی نہیں لیکن مولا روم یہ کہنا چاہتے ہیں Allah, اگر قادر ہے مادیت کے غلبے کے بعد روحانیت کو غالب کر سکتا ہے اس کو مکمل حاصل لے سکتا ہے لیکن کریما کرم کر مادیت نیڑے لگے ہی نا سمح <سلام> سمح کیوں جو گھاٹا کھا کے فائدہ ہے، پھر کیوں کریے پہلے گھاٹا آوے ہی نا سیاح بندہ یہ سوچے گا گھاٹا یہ کی؟ کیوں, کی؟ کیوں؟ پہ گھاٹا ہو جائے تو بعد یہ فائدہ آئے سمجھ لگے گل اسی وجہ سے حضرت صاحب فرماتے ہیں منافق دی نشانی کہ ماد اپنے مادی فائدہ دے واسطے روحانی نقصان کرے مومن دی نشانی ہے وہ مادی نقصان کرے گا روحانی فائدہ اپنا ملوز رکھے گا ہمیں لگی جدو مادیت روحانیت آ جانگے مقابلے مادیت چھڑے گا روحانیت آپ حاصل کرے گا کیا مطلب کہ جیس کامنال دین دا نقصان ہوتا ہے جیس دنیاوی کامنال دنیاوی ایمان دا روح دا نقصان ہوتا ہے آخرت خراب ہوں فرق ہے کچھ نہ کچھ اور نہ, نہ روحانیت اخلاق تخلاق فرق آ جانا ہے آد تک ہو جان گیا کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے گی تو مومن بندہ جہاں نا وہ دنیاوی فائدہ مادی فائدہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور روحانی فائدہ حاصل سکتا ہے منافق وہ نہ مراد الٹ ہوتا ہے اوہ وہ دیکھانی نظر ہی نہیں اس واسطے روحانی فائدہ نا وہ کرنے کی بجائے فائدہ کرے گا روحانیت کا نقصان کر دے گا ادھر دیکھ روح آلہ ہے کہ جسم بولو مادہ آ روح کیونکہ جسم جو ہے تو خاک مل جاتا ہے باقی کون رہتی ہے روح پہلے کیا تھی روح روح کا انعام آلہ روح کا عذاب آلہ اللہ میری تو روح خراب عذاب دا روح اگر بچ گئی وہی اصلاح ہو گئی تو انعام جنت مزید ترقی کرو رضا الہی سمجھنے کی گل تو روح کا نقصان بڑا نقصان ہوتا ہے روحانی نقصان بڑا نقصان ہوتا ہے روحانی فائدہ بڑا فائدہ مادی نقصان یہ کم نقصان ہے اور مادی فائدہ کم فائدہ ہوتا ہے یہ کم درجے کا فائدہ ہے ہر سیاح بندہ سیاح بندوج لے سو ابھی آ سیا کی آخنا یہ سکولی نام منافک نے یہ لیا آخر بس ٹھن دنیا سڈا یہ فائدہ ہو جائے ہاں جی ایمان نرجا جو مرضی سورد بچے بننے دولت دولت گزاری مراد منافق بنن یہ دنیاوی فائدے دنیاوی فوائد مادی فوائد انہاں نے ترجیح دیتی روحانی فوائد مادی نقصان یہ روحانی نقصان اپنا کر لیا منافع سمجھ لگی گل اگلا کہہ بلکہ اگلے دن میں بیان دو ایک گل بنائی ہوئی ہے سمجھ کیا او oh, حضر صاحب گلنا دے تو ٹھیک نہیں پر جاگ رکھنا راب رکھنا ساو کھا تے جاگ رکھنا آو کھا یہ بھی ایک میں سے گل بنے ہی نا یہ اندھنے یہ بھی منافقت ہے چٹی ننگی منافقت ہے ہیٹنا مراسورو بائی مانو کافر جاگ رکھ ہے لانتیا مومن تے راب رکھ دے نشان نشانی مومن تے منافق دی منافق آکھے گا آکھے گا رب ہوتی جاگ کی سور آمر تو دے آنے جاگ جگ اڈ کے پھر آنا جاگ رکھا کیا بات ہے پھر جگ تو رینا جی رہے تو نہیں لانا تھی ہونی مومن آکھے گا رب رکھا منافق مناف گا اب بولو مرو جاگ رکھنا سوکھا رب رکھنا سوکھا تو جاگ رکھنا یہ ملا جاگ, جاگ, جاگ رکھے نے جاگ رکھے ملا نہ اگلے انہیں موتر جگ بنا دتا ہے بنے بنے دا دا سارے, موڑ بھی. پیر سارے جاگ دا موتر دا جاگ زلیل خوار کتے تو پہڑے ہوئے پیسا جگ تو کٹے بیٹھے رب رکی بیٹھے کی ہوا سگوں دلیل بم وردل سور دو دہائی خدا دی چیخا باہک نکلدا نکنگے جی ہلاک خراب ہو گئے نا فلان ہو گئے جو ہو گئے اپنا کرنا جرون دے کے بیٹھے روڑے پاک کا سور سورا ماری جی سور جو اپنے کتیا نو ماری جانے عجیب گل یا فرنگی مرد یا فرنگی دی نسل مردی سنو کی لگے بیٹھے بن لینا ہکی بکی ہے دنیا بھی یار کی بلاج مرو یہ کیوں کچھ نہیں ہوں جن مسروی رومی حکایت پیچھے وہ نسارا والی پڑھی وہ سمجھ جائے نو گستاخی اللہ رسول ناما سزا لبھی اصا حضرت صاحب آن کے ادب سکھایا جی نسارا اللہ تعالی ایسا یہ سنے میں سمے سارے جہان آن والے وقت انہیں ایک گل لکھا کہ نہیں اللہ اکبر قطرہ اگے اومیاں اگے مولا سرکار جلا شان الو دی طاقت بیان فرماندے نے یا اللہ کریم قطرے کو درہواش ود یا کرے اختز خز از خزینہ قدرت تو کا گرے وہ قطرہ کہ جو ہوا میں چلا گیا او ادھر دیکھوے او پانی جس لے کو بالی دا کی گیا قطرہ صدقے پڑا زمین تا تو قدرت خودر. تیرے کے خزانے سے کب بھاگ آیا وہ تر جائے ہٹا لے چاند ہے پانی بنا لینا ادھر پانی کٹ لینا سمجھ گر آدم یاد درا شو سدا سر قدم گھر درا یاد اگر داخل ہو جائے آدم یا سو آدم میں ایک بھی نہیں سو آدم میں اے سو آدم نیست نیستی میں نیستی اچ جنا کوئی شا بڑ جائے میں سو قسم کی نیستی چڑ جائے ادھر فنا ہو رنگ چلے گی وہ تو فنا ہوگ چلے گی وہ تو فنا کے اور رنگ چلے گی, کے ہو چلی گی بدل دی جائے بدل دی جائے کروڑا کروڑا اس میں آ جائیں یا اللہ چوب خانش خانیش جب تو اس کو بلاتا ہے کہ اپنے پہلے رنگ میں آ سر سر کے بل چل کر آ جاتی ہے سر کے بل چل کر پھر پہلے حال میں آ جاتا حضور سیدہ میرا پاک اوس باک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنو سرکار آپ بیٹھے سن سمجھ لگی آپ دے واض شریف دے اندر گیف مستی جو چڑی کاشک نو پانی دا کترہ ہو گیا منی دا پانی دا کترہ او جی میں پانی دا کترہ ہے سی کنے رنگ بدل کے کنے تغیرات اتنے انتقالات اس پر تاری ہوئے اور جناب جیو انسان بنے آیا پانی نہ کترہ بن گیا آپ نے فرمایا اس ذات دی تجلی جو پئی ہے برداشت نہیں کر سکے اپنے نے اصلی حالج لوٹ گیا ہے کوئی کترے نو اٹھایا تو فرما جا کوئی دخنا دیا جنب خانیش ہ سر سے قدم کر لیتا ہے کیا مطلب سر دے بال ٹو رہو جویں جی. سر دے سائیں سونا تے کرے حاضر تھسو سر کو پیر بنا دے سمجھ لگی صد جی. ہزاراں ضد ضد را میں کشد بادشاہ حکم تو بیروں میں کشد سو ہزاراں زد زد کو کھینچتی ہے اوئے ضداں ضد پانی مٹی زید پانی ہوا زید پانی نو ہوا نے شک لیا پھر ہوا دی کو اور زید مثلا ہم رہے ہوا دی کو زید آگئی اس نے ہوا نو کھچ لیا آگ دی زید آگئی آگ نو کھچ لیا ہزارہ زیدہ زیدہ نو کھچ کے ختم کر لیندی ہیں پر سونیاں بعض شان پھر ان کو تیرا حکم نکال لیتا ہے کیا کیا دم ہا سوے ہستی ہر رست یارب کارواں در کارواں ادم ہا ادموں سے نیستیوں سے نیستیوں سے کیا مانا نیستی. نیستیوں سے ہستی کی طرف ہر وقت ہے یا یارب کافلا در کافلا کافلا ہاں ہا ہا, ہا, ہا. نیستیاں تو ہستی وال امرو کافلے دے کافلے یا اللہ پچھے ہوں دے نے. نہیں پچھے ہوں دے اور ڈوب مرے ویختے سے وہ ہی زمینوں دی وہ تو پھر پانی کڑی ہوں دے کہ نہیں وہ ہی زمینوں دی پھر تر سبزہ نکل پیا کہ روزانہ نہیں ویخت رہے ہیں ادروں حضر ادروں پانی ہے تو ادر جا رہا ہے ادروں ادر آ رہا ہے سمجھے لگی یہ سترہ زید زید پا میں جان دی پھر زید تو زید کٹ کے خاصہ ہر شب جملہ افکارو اکول نیست گر درد جملہ در نغول, نغول عمیق بے پایا عمر خصوصاً ہر رات تمام فکریں اور عقلیں نیست بن جاتی ہیں گہرے سمندر میں کیا مطلب خواب نید کا گہرہ سمندر ہوتا ہے سب اکلاں ڈب جان دی مک جان دی ہیں سواؤں گیا ہے سونیاں صویر ان دیئے پھر مکن اٹھا دینا ہے پھر اکل تعدہ ہو گئے اٹھیا اکل فکرہ مڑتازیاں ہو گئے لیا ہوں دا ہے نیس تو ہستال کے نہیں ہوں بعض وقت صبح آ اللہیاں برزانند بہر سر چو پھر صبح کے وقت وہ اللہ والے کیا وہ اقل الفکرا اللہ والیاں اللہ عطا فرمانیا پا پائیاں پا فرمائیاں پا برزانند نکالتے ہیں از باہر سر امیاں از باہر باہر نہیں از باہر سر چو سمندر یعنی خواب سے سر نکالتی ہیں مچھلیوں کی طرح جی سمندر تو مچھلیاں سر کھیر ہو اسی طرح صبح ہوئی پھر ساری فکر اکلان سر کٹ کے جاگ پہ آپ پڑھنے سب پڑھیا پڑھیا بھول گیا آرشا خط کی نہیں دن ہوئی مڑتا یہ نیستیوں سے ہست کرتا ہے نیستیوں سے ہستی کی طرف نہیں کرتے در خزاں آ سد ہزار میں پت جھڑ کا موسم کو خزاں کہتے ہیں پت جھڑ میں وہ سو ہزاریں شا... ہزاروں او میاں وہ لاکھوں آخو کیا کیونکہ سد ہزاراں پھر لکھا ہی بنان گے وہ رہے سد ہزار لاکھ نو کیا سد ہزاراں لاکھوں پت جھڑ میں وہ لاکھوں شاخ ٹہنی اور پتے از حزیمت رفت در دریاۓ مرگ شکست سے چلے گئے تھے موت کے دریا میں جب پت جھڑ کا موسم اوندا ہے سونا ادھروں او میاں شیک یعنی تو یعنیไอ پت جھڑ یہ بیچارے شکست کھا کے ہیں سب غائب ہو گئے موت دے دریا وچ پھر اگے کٹ کے بہار آیا نہیںٹ کے پ